قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق اللہ العصیم وعن الحارس العشعری رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول الله صلی اللہ صلی الله علیہ وسلم آمركم بخمسٍ بالجماعه والسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله رواه الامام احمد والامام الترمذي رحمهم الله فبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان وشرح صدورنا للاسلام اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفاته منا فتوفه على الايمان اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہ مبفکنا الجاہدہ فی سبیل کب اموالا و انفسنا اللہ یا رب العالمین ہماری آج کی گفتگو کا اصل علوان تو جہاد فی سبیل اللہ ہے جو سورۂ حجرات کی آیت نمبر پندرہ کی روح سے ایمان حقیقی کا رکن لازم ہے لیکن سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ جس میں ایمان کی ایک جامع اور معنی تعریف آئی ہے اس لفظ کی ذرا وضاحت کر دوں جامع اور مع تعریف سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی حقیقت کو اس طور سے ڈیفائن کر دیا جائے ایسی تعریف ایسی ڈیفینیشن کہ اس کے تمام ضروری اجزاء اس میں آ جائیں ان کے اعتبار سے وہ جامع ہو کوئی ضروری جز اس کا اس سے باہر نہ رہ جائے اور مع ہو اس معنی میں کہ کوئی غیر ضروری ش کوئی خارج کی ش کوئی اجنبی شے اس میں داخل نہ ہونے پائے وہ منع کر دے ہر دوسری چیز کو اس میں شامل ہونے سے تو ایمان کی جامع اور مان ڈیفینیشن مومن کی ایک جامع اور مان تعریف وہ در حقیقت صورت الحجرات کی آیت نمبر پندرہ میں وارد ہوئی ہے جس کے مطابق ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں ایک یقین دل میں دوسرے جہاد عمل تو اصل میں ہمیں آج انہی دو کے بارے میں گفتگو کرنی ہے اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ جو گویا کے رکن لازم ہے ایمان حقیقی کا اس کے مراحل کیا ہیں اس کے مدارج کیا ہیں اس کے لوازم کیا ہیں اس کی شرائط کیا ہیں آج اس مسئلے پر ہمیں تفصیل سے گفتگو کرنی ہے لیکن ایمان اور اسلام کے فرق پر جو آیا ہے مبارک کا اس سے قبل وارد ہوئی ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر چودہ میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ ایک مضمون اس کا باقی رہ گیا ہے اس کے اس قرض کو چکانے کے لئے چند بنیادی باتوں کو اثر نو ذہن میں مستحضر کر لیجئے پہلی بات یہ بیان ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم میں ایمان اور اسلام مومن اور مسلم یہ تقریباً مترادف الفاظ کے طور پر مستعمل ہے دین میں جو بلند سے بلند ترین مقام ہے اس کو بھی اسلام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور کے واقعات میں سے ہے تمام مراحل سے گزر جانے کے بعد و عزب ابراہیم عرب بہو فاطم سارے امتحانوں سے گزرنے کے بعد اب اس وقت جب وہ تعمیر کر رہے خانہ کعبہ کی تو دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین مسلم لکھ رب ہمارے ہم دونوں کو ہم باپ بیٹا کو اپنا مسلم اپنا فرما بردار بنائے رکھ تو اب اس سے تر حقیقت اور کیا ہوگی دین کی جس کے لیے کہ خود حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر یوں کہیے کہ دین کی بلند ترین حقیقت کو بھی آپ اسلام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں ایمان سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں فرق صرف یہ ہوگا کہ اسلام کے بارے میں بھی پھر ہم یوں کہیں گے کہ ایک ہے قانونی اسلام جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھ لیا جائے ایک ہے حقیقی اسلام جس کو کہ اللہ تعالی تسلیم فرمائے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے مسلم ہے میرا متی فرمان ہے اسی طریقے سے ایمان کی تقسیم ہے ایک قانونی ایمان ہے ایک حقیقی ایمان ہے لیکن یہ کہ بطور اصطلاح ان دونوں چیزوں میں جو فرق واقع کیا گیا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں کہ ایک شے کے نفی کے ساتھ اور تاکیدی نفی کے ساتھ دوسری شے کا اس بات کیا گیا کالت العارم و امنہ کو لم تین بلاکن اسلم یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو تم بالکل ایمان نہیں لائے ہو صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہ مقام اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ کوئی تعویل ممکن نہیں ہے یہاں یہاں صاف طور پر ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام اور ایمان دو جدا جدا گانا حقیقتیں چنانچہ اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو ام السنہ شمار ہوتی ہے حدیث جبرائیل گویا کہ حدیث کے ذخیرے میں اس حدیث مبارک کا وہی مقام ہے جو قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کا ام القرآن ام الكتاب کتاب یہ سورہ فاتحہ ہے اور ام السنہ حدیث ہے جس کے بارے میں یہ وضاحتیں بھی آئی ہیں کہ یہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور کے واقعات میں سے ہیں انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے ہیں جبکہ حضور صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے اور وہ چیرتے ہوئے مجمع کو سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے حضور کے زانوں پر رکھ دیے ہیں دو زانو ہو کر حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گئے ہیں پھر سوال کیے ہیں اخبر نے انل اسلام اخبر نے حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے جس کا آپ نے جواب دیا پھر فرمائیے اس ایمان کیا ہے اس کا آپ نے جواب دیا اور اس حدیث کی جو مختلف روایات ہیں ان میں سے بعض میں اس کی سراہت ہے کہ اختتام پر جب سائی جو تھے انسانی شکل میں جبرائیل جب واپس چلے گئے تو اس کے بعد جو ایک سسپینس رہا یہ کون تھے اجنبی تھے ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کے کپڑے نہایت سفید براخ تھے آسارے سفر کوئی موجود نہیں تھے کوئی گردہ موجود نہیں تھا بال نہای چمکیلے سیاہ تھے تھے کون لیکن حضور کی محفل میں چونکہ صحابہ کرام نہایت وہ رہتے تھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی واقعہ ہوا ہو گیا لیکن ہر شخص اپنی جگہ پر اس میں تھا ادھیڑ بن میں ششو پنج میں حضرت عمر جو راوی ہے اس کے جو مسلم شریف میں روایت آئی ہے فل ابست ملین کافی وقت مجھ پر گزر گیا کہ میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ یہ معاملہ کیا تھا یہ کون ساحل تھے یہاں تک کہ خود حضور نے پوچھا کہ یا عمر ہوا تدریمن اس ساحل ہے عمر تمہیں معلوم ہے یہ ساحل کون تھے اور اس کے بعد جواب دیا کہ یہ تھے اتاکم یو الم یہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے اور ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ اراد انطالم اسلم تسل یہ چاہا گیا کہ تمہیں دین کی حقیقت معلوم ہو جائے جبکہ تم خود سوال نہیں کر رہے یعنی یہ سوال تو تمہاری طرف سے آ جانا چاہیے تھا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے مسلمانوں کو دنیا میں جو ایک نظام بنانا ہے نظام معاشرت اور نظام ریاست اس میں کسی کی شمولیت کی بنیاد کس طریقے سے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے کن بنیادوں پر ہم یہ طے کریں گے تو گویا کہ جو ڈھانچہ دنیا میں بنے گا مسلمانوں کا ایک نظام وہ چاہے معاشرتی ہو چاہے سیاسی ہو چاہے ریاست کا معاملہ ہو چاہے امت کا معاملہ ہو ملت کا معاملہ ہو یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ کس کو ہم سمجھیں کہ وہ ہمارے اندر ہے ہم میں سے ہے ہمارے ساتھ شریک ہے اور وہ چیزیں بھی کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ظاہر و باہر ہوں نمایاں ہوں جن کو ویریفائی کیا جا سکے تو یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اگرچہ وہ یوں سمجھیے کہ سید الفہا ہے اور امام اعظم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ کے علم ہوگا کہ عام جزیات جو, جو ہیں فقہ کے ان کے ضمن میں امام،, امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے بلکہ وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک ایسی مجلس بنا لی تھی کہ جس میں مسائل پر گفتگو ہوتی تھی امام صاحب بھی اپنی رائے دیتے تھے شاگرد بھی اپنی رائے دیتے تھے بعض معاملات میں سب کے مابین اجماع ہو جاتا تھا بعض میں امام صاحب کی رائے اپنی جگہ ہے شاگردوں میں سے کسی کی رائے مختلف ہوتی تھی ان تمام آرا کو فقہ حنفی میں جمع کر دیا گیا مختلف کتابوں میں وہ کوئی امام ابو حنیفہ کی تصنیف نہیں ہے البتہ ایک کتاب ہے کہ جس کی نسبت آپ کی طرف ہے وہ تصنیف ہے ال اکبر بڑی فقہ اصل مسائل جس میں کہ آئے ہیں بنیادی اور ان میں یہی مسائل آئے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا باغ احادیث سے ثابت ہوتا جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر فقط کفر منترک سلا کا متعمدن فقط کفر اب کیا ایسے شخص کو مرتب قرار دیا جائے گا اگر مرتب قرار دیا جائے تو واجب القتل ہو گیا پھر اس کا مال جو ہے وہ گویا کہ مباح ہو گیا مسلمانوں کے لیے وہ تو مسلمانوں کے اجتماعی ملکیے خوشمار ہو جائے گا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے تو اس میں حقیقت کو واضح کرنا کہ اسلام کیا ہے اس کے قانونی بنیادیں کیا ہیں ایمان کی حقیقت کیا ہے اس کو پھر امام صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ مرتب کیا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ نہایت اہمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں بھی اب دیکھیے میں ذرا یہاں پر آج آپ کو سلا ہی دیتا ہوں کہ پہلا سوال کیا قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی نے علی اسلام مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کو ڈیفائن کیجئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام اسلام اسلام یہ ہے اب دیکھیے یہ ہے ڈیفینیشن اس کو کہا جائے گا کہ اب ڈیفائن کیا جا رہا ہے اسلام کیا ہے ال اسلام ہو اصد اللہ الہ الا اللہ علّہ محمد رسول اللہ و تو قیم صلا زکات ا و رمضان اب تحج ان استطاط الہ ہے اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور اگر تجھے استطاعت حاصل ہے مقدرت حاصل ہے تو اللہ تعالی کے گھر کا تو حج کرے یہ ہے اسلام یہاں لفظ ایمان نہیں لایا گیا تو میں نا نہیں آیا ہے شادہ تو گواہی دے ایک گواہی جو ہے ظاہری عمل ہے جیسے نماز ایک ظاہری عمل ہے اسی طریقے سے حج ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے سو میں رمضان ہے یہ ظاہری اعمال ہے ان کے حوالے سے معین کر دیا گیا اور میں دوسری حدیثیں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے معین کر دیا یہ شعائر ہے ہمارے دین کے جو اس کی پابندی کرے وہ مسلمان تسلیم کیا جائے گا یہ دوسری بات ہے یہ ثانوی درجے میں بات ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ تو کلمہ شہادت تو یہ ادا کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ تو کسی ایسی بات کا کو مان رہا ہے کہ جو ایمان کی بالکل نفی ہے جیسے ختم نبوت جیسے قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ نہیں یہ تو محمد کا کلام ہے میں مانتا ہوں میں ویسے ایمان تو قرآن پر رکھتا ہوں لیکن یہ محمد کی اپنی تصنیف ہے معاذ اللہ سما بعض اللہ اب اس کی تقفیر کی جائے گی تکفیر ایک سیکنڈری پروسیس ایک ثانوی عمل ہے لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ ہمیں معلوم نہیں وہ اگر ان چند علامات پر پورا اتر رہا وہ مسلمان ہے اب اسی حدیث میں حدیث جبرائیل میں پھر دوسرا سوال کیا گیا کالا فخب انیل ایمان اب حضرت جبرائیل نے جو اس وقت انسانی شکل میں تھے دوسرا سوال کیا اب مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے اب لفظ آیا ایمان کا کالا ان میں نہ بل لاہے و ملا کت ہی و کوتو میں ہی و ایمان یہ ہے کہ تو ایمان رکھے یقین رکھے تصدیق کرے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور اس کی کتابوں کی اور اس کے رسولوں کی اور یوم آخر کی قیامت کے دن کی اور یہ کہ تقدیر خیر اور شر سب اللہ کی تعلیم سے ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ماننا ایمان ہے اسی طریقے سے جو متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما اس میں جو الفاظ آئے ہیں کل میں نے حوالہ دیا تھا آج میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کو بھی اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں حضور کے الفاظ یہ بونے ال اسلام و الا خمسن شہادت اللہ اللہ و محمد الرسول اللہ واقام صلا وائز زکاتے و حجل بیت و سومیر ابسان یہاں میں چاہتا ہوں ذرا پہلی فکر جو ہے لگا دی جائے میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان کے حوالے سے میں یہ ان دو سے کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ بعض حقائق کو آپ سمجھ لیں اسلام کی بنیاد اب بنیا کا ترجمہ کیا ہوگا بنا کہتے ہیں عربی زبان میں عمارت کو اسلام کی عمارت اٹھائی گئی ہے یا اسلام کی تعمیر کی گئی ہے پانچ چیزوں پر یہ حدیث کے الفاظ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا بن الاسلام اسلام تعمیر کیا گیا ہے اسلام یا اسلام کی عمارت اٹھائی گئی ہے آلاخمس خمس پانچ چیزوں پر کلم شہادت نماز روزہ حج اور زکات ان میں کیا نسبت ہے وہ اس ڈائگرام سے آپ کے سامنے آئے گی اسلام یوں سمجھئے کہ ایک چھت کے مانند ہے یہ اوپر جو چار ستونوں کے اوپر کھڑی ہے اسلام کی چھت جو ہے وہ چار ستونوں پر نماز زکوت روزہ اور حج اور اس کے نیچے یہ کلم شہادت جو ہے یوں سمجھئے ایک ایسی بلڈنگ ہے یہ کہ جو سطح زمین اسی لیے اس کو معین کیا گیا اس کے اوپر کسی بھی عمارت کے اندر جو اس کا پلنتھ لیول ہوتا ہے جو اس کی کرسی کہلاتی ہے عرف عام میں وہ اوپر نظر آتی ہے وہ کرسی ہے کرسی پر چار جو ہیں یہ ستون کھڑے ہوئے اوپر چھت ہے بونے اسلام و الا تعمیر کیا گیا ہے اسلام اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے پانچ چیزوں پر لیکن ان پانچ چیزوں میں نسبت کیا ہے چار یہ عبادات ہیں اسی لیے ان کو ستونوں کی شکل میں رکھا گیا السلاط اور عماد الدین کا لفظ بھی آیا ہے کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے تو در حقیقت یہ چار ستون ہے جن میں اہم ترین جو ہے الفرق و بین الاسلام القفر اللہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے یہ سب سے رکن اعظم سمجھیے لیکن اس کی بنیاد کلمہ شہادت کلمہ شہادت اور یہ چار عبادات اور اس کے اوپر یہ اسلام کی چھت قائم ہے صرف یہاں تک تو معاملہ ہے اسلام کا اب ایمان کیا ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ دو چیزیں مزید اس میں شامل ہوں گی تو ایمان کی تعریف مکمل ہوگی ان نبل مومنون الزین آمنو بلّاہ و رسول ہی سملم یر تابو مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یہ گویا کے تعبیر ہے یقین کے لیے شک میں ہرگز نہیں پڑے لم یر تابو انہیں کوئی شک نہیں ہوا شک میں نہیں پڑے اور و جاہدو ہم ہم فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں کھپائے اس میں اپنی مال بھی اپنی جانے بھی اب دیکھیے وہی عمارت ہے یہ اس میں یہ جو درمیانی حصہ ہے وہ پہلی فگر میں آپ دیکھ چکے ہیں اس میں اضافہ کیا ہوا ہے اس کلم شہادت کے نیچے اب یہ گراؤنڈ جو لیول ہے اس کے نیچے یہ اصل بنیاد ہے یہ ہے ایمان کلب ایمان تسلیق بالقلب جیسے وہ بنیاد جو ہے اصل زیر زمین وہ نظر نہیں آتی بنیاد ہی کا حصہ ہے کرسی یا جو ہم جس کو پرنس کہتے ہیں وہ بھی بنیاد ہی کا حصہ ہے لیکن وہ زمین کے سطح سے بلند ہے اس لیے وہ نظر آتی ہے لیکن اصل بنیاد جو ہے اصل فاؤنڈیشن وہ زیر زمین ہے لہذا وہ نظر نہیں آتی یہ ہے تسلیق بالقلب ایمان حقیقی یا یقین اور اوپر جہاد فی سبیل اللہ یہ اضافہ ہوگا گویا کہ درمیانی حصہ جو ہے اس عمارت کا وہ اسلام ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکت اسلام پہلی چھت آ اس سے بلند عمارت ہوگی اب جہاد فی سبیل اللہ اس کے دو مراحل ہیں جس کی تفصیل میں بعد میں کروں گا لیکن اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ پوری جو دو منزلیں اوپر کی ہے جہاد فی سبیل اللہ اس کا بولڈ جو عنوان ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے لیکن اس کو دو جو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے دو مراحل ہیں جس کی تفصیل بعد میں ہوگی لیکن نیچے جو اضافہ ہوا ہے وہ ایمان حقیقی یا یقین قلبی یا تصدیق بالقلب یہ ہے در حقیقت اب بات مکمل ہو گئی ایمان کے دونوں حصے پورے ہوں یعنی تصدیق بالقلب اور اقرار بل لسان آمن تو بلاہ کما ہوا بے اسمائے ہی و ہی و قبیل تو جمی احکام ہی و تصدیق بالقلب اب یہ ایمان کے دونوں حصے مکمل ہو گئے اسی طریقے سے عمل میں چاروں چیزیں وہ بھی آ گئیں نماز روزہ حج اور زکات اور پھر اس سے اوپر جہاد فی سبیل اللہ. یہ اب مکمل ہو گئی ہے عمارت ایمان اور جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے ہر مومن تو لازمن مسلم ہے ہر مسلم لازمن مومن نہیں ہے گویا کہ جو صرف مسلم ہے وہ پہلی امارت جو سامنے آئی تھی گویا کہ وہ اس کی تعبیر کر رہی ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حجات اسلام عبادت اطاعت اللہ کے کام کو مان لینا لیکن اس سے اوپر کی عمارت جہاد فی سبیل اللہ کے دو درجے اور دو مرحلے اور دو منزلیں اور نیچے ایمان دل میں یقین قلبی اس کا اضافہ کریں گے اب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوا ان نمل مومنون اللزین منو بلّہ و رسول ہی ایمان کی شکل یقین کی شکل و جاہدوبال وان فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی یہ ہے در حقیقت ایمان اور اسلام کا باہمی ربط ایک بات میں نے پہلے عرض کی تھی عبداللہ اس کی مزید وضاحت چاہتا ہوں کہ یہ دو الفاظ اور دو دو الفاظ کے دو جوڑے اور بھی ہیں جن میں سے ایک پر تو آج ہمیں گفتگو کرنی ہے اسلام اور ایمان ایک جوڑا ہے اسی طریقے سے جہاد اور قتال یہ دوسرا جوڑا ہے جہاد فی سبیل اللہ قتال فی صبی اللہ اسی طرح نبی اور رسول یہ تیسرا جوڑا ہے ان تینوں جوڑوں کے بارے میں اس پر اجماع ہے علماء امت کا کہ ان میں باہمی نسبت کیا ہے عام اور خاص کی نبی عام ہے رسول خاص ہے ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے اسی طریقے سے جہاد عام ہے کتال خاص ہے قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن ہر جہاد لازم قتال نہیں ہے جہاد کا بڑا براڈ بیس ہے اس میں بہت سی شکلیں جس پر آج ہم تفصیل سے غور کریں گے وہ شامل ہو جائیں گے اسی طرح اسلام عام ہے ایمان خاص ہے ہر مومن تو لازمن مسلم ہے ہر مسلم لازم مومن نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ مومن ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے وہ تو دوسری اور تیسری منزل ہے تو پہلی منزل ہوگی تو دوسری تیسری منزل جو ہے وہ تعمیر ہوگی اور اسی طریقے سے وہ دیبان قلبی ایمان یقین قلب والا ایمان تصدیق و والا ایمان وہ لازم ہوگا اس میں ایک قول ہے علماء کرام کا بہت ہی حسین قول ہے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں ایز اجتماع تفرقا و تفرقا تفرقہ جب یہ الفاظ علیحدہ علیحدہ آئیں گے اسلام ایمان تو تقریباً ایک ایمانی میں استعمال ہو رہے ہوں گے یہ ہاتھ کے تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہو جائیں گی نبی رسول تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہو جائے لیکن جہاں یہ ایک ہی جگہ پر آ جائیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر تو وہاں یقینا ان کا مفوم ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا یعنی جب جمع ہو تو ان میں تفرقہ ہو جاتا ہے مفہوم کے اعتبار سے متفرک ہو جاتے ہیں جب متفرک ہو علیحدہ علیحدہ آئیں تو یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے متحد ہو جاتے ہیں ان کا مفوم مشترک ہو جاتا ہے عزج تما تفرقہ وہ عیدا تفرقہ اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے قرآن مجید اور اس کی حکمت کے سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے نبی اور رسول کا معاملہ جو ہے خاص طور پر سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر سورہ آل عمران میں آیا ہے جیسے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے سورہ مریم کے پہلے رقوع میں حضرت یحییٰ کا ذکر ہے حضرت ذکریہ اور حضرت یحییٰ کا دوسرے رقو میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام اسی طریقے سورہ عال عمران میں حضرت یحییٰ کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے لیکن حضرت عیسیٰ کے ذکر میں الفاظ آئے ہیں رسولن اللہ بنی اسرائیل وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف اور حضرت یحییٰ کا سارا ذکر بڑی ان کی تعریف ہوئی ہے بہت سے الفاظ میں اللہ نے ان کی مداح کی ہے ان کی شان بیان کی گئی ہے لیکن آخری لفظ کیا ہے وَنَبِيًا من صالحین وہ نبی تھے صالحین میں سے حضرت یاحیہ نبی تھے رسول نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے رسول بھی تھے ان دونوں میں یہی فرق ہے جس کی وجہ سے یہ بات نوٹ کر لیجئے حضرت عیاحیہ کو قتل کر دیا گیا اور حضرت عیسہ اللہ کے رسول تھے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا کتب اواہ ہو لاگل بند رسولی رسول مغلوب نہیں ہو سکتا رسول تو غالب ہو کر رہے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھنے سے اللہ نے بچایا اور اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا یہ حکمت دینی کا بہت اہم باب ہے بہت اہم ہے بہران اس کو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان اور اسلام کے مابین بھی در حقیقت یہی نسبت عام اور خاص کی ہے از اجتماع تفرقا و وزا تفرقا اجتماع اب جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو قانونی طور پر کوئی مسلمان ہو جیسا کہ اس سے پہلے میں واضح کر چکا ہوں اس کی باطنی کیفیات دو یا بلکہ تین ہو سکتی ہیں ایک شخص قانون مسلمان ہے وہ کل میں شاد ادا کر رہا ہے نماز کی پابندی کر رہا ہے جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں روزہ رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے یہ بغیر ان چیزوں کے مسلمان تو آج کا تصور ہے ہمارا میں اس وقت آج کے دور کے تصور کے مطابق بات نہیں کر رہا کہ چاہے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے مسلمان ہے لیکن یہ ہے کہ جب وہ ہمارا اصل زمانہ تھا اسلام کے عروج کا تو کسی شخص کو کٹر سے کٹر منافق کو بھی اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان منوانا منظور تھا معاشرے میں تو ان چیزوں کی پابندی تو لازم تھی عبداللہ ابن عبی بھی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا حضور کے پیچھے نماز کے اندر نماز ادا کرنے میں تو ظاہر بات ہے کہ نماز ہی میں اگر کوئی حاضر نہیں ہو رہا تو اس وقت تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لیکن نوٹ کیجئے کہ جو شخص قانون اور مسلم ہے اس کی باطنی قلبی کیفیات تین ہو سکتی نمبر ایک مسمت طور پر مومن ہو دل میں ایمان موجود ہو نمبر دو منفی طور پر منافق ہو دل میں دشمنی ہو اللہ سے اس کے رسول سے اللہ کے دین سے لیکن یہ کہ ان دونوں کے بین مین ایک اور مقام تھا جسے میں نے ارض کیا تھا زیرو لیول ایک طرف مثبت اقدار ہوں گی پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور اور دوسری طرف مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس, مائنس فور لیکن ان دونوں کے مابین لام و ایک زیرو لیول ہے وہی زیرو لیول ہے جس پر کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ جو ہے خطاب کر رہی ہے کالت لار و امنا کولم تو میں نو ولاکن کو لو قسلم لیکن یہ کہ وہ اللہ و رسول یلت کم ان یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا البتہ اگر تم اس حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثباب میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ بڑا غفور ہے بڑا رہیم اس آخری حصے نے ثابت کر دیا وہ منافق نہیں ہے پہلا حصہ ثابت کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ زیرو لیول پر کھڑے ہیں یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ دو تین باتیں مزید نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ اس میں کچھ مغالتیں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ چونکہ عام طور پر یہ لوگوں کے تصور میں اور لوگوں کی فکر کی گرفت میں یہ بات نہیں آتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایک الجھل میں مبتلا ہو سکتے ہیں یہ جو زیرو لیول ہے اگر تو دین کا ہر تصور جو ہے ماحول میں موجود ہے دین ایک حقیقت کی حیثیت سے اور اس کا ایک ڈائنامک کانسیپٹ جو ہے موجود ہے بل تو یہ جو زیرو لیول ہے یہ نہایت عارضی ہوگا بلکہ ہائپوٹیٹیکل ہوگا اس لیے کہ جو شخص بھی آج اسلام لاتا ہے کل ہی اس کو حکم دیا جائے گا نکلو اللہ کی راہ میں اب دو ہی راستے ہیں یا نکلے گا یا نہیں نکلے گا نہیں نکلے گا بہانہ بنائے گا جھوٹ بولے گا معلوم ہوا کہ نفاق کی طرف پہلا قدم گیا اور اگر نکل رہا ہے اللہ کی راہ میں جان اور بال قربان کر رہا ہے اس عمل کے نتیجے میں ایمان شروع ہو جائے گا ایمان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا وہ کہ یہ بڑی ایک آربیٹری سی پوزیشن ہے جیسے جیومیٹری میں ہم نقطے کو ڈیفائن کرتے ہیں پوائنٹ کیا ہے جس کی کوئی ڈائمنشن نہیں نہ چوڑائی نہ لمبائی نہ اونچائی نہ گہرائی کچھ بھی نہیں نہ موٹائی کچھ نہیں وہ صرف ایک ہائپوتھیٹیکل ایک کانسپٹ ہے اسی طرح لائن خط ہم کسی کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمینشن ہے اس میں لینتھ ہے بریتھ کوئی نہیں وہ ہے خط حالانکہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کوئی بھی آپ باریک سے باریک لکیر بھی کھینچیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اس کی موٹائی ہے لیکن یہ کہ جب ڈیفائن کریں گے تو لائن وہ ہے خط وہ ہے جس کی صرف ایک جو ہے ڈائمنشن ہے اس کی لمبائی ہے اس میں لینتھ ہے اس میں کوئی بریتھ نہیں کوئی موٹائی نہیں اسی طریقے سے یہ درمیانی معاملہ جو ہے جب کوئی ماحول کے اندر اسلام ایک تحریک کی حیثیت سے موجود ہو حرکت موجود ہو گویا کہ اسلام لاتے ہی تقاضا آ جائے اور مرحلہ آ جائے ی اللہ و اطیول رسول داد کرو اللہ کی اور اجداد کرو اس کے رسول کی اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اطاعت کرے گا انسان یا نہیں کرے گا اگر کرے گا تو عمل کا بھی ایک عکس پڑتا ہے انسان کے باطن پر اور عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے گویا کہ ایمان اسی لیے جو آخری سترویں آیت تھی آخری سے پہلی سورہ گجرات کی اس میں فرمایا بل اللہ یم الکم اللہ تم پر احسان دھرتا ہے ان کم لمان ان کو تم اگر تم اپنے اسلام میں بھی سچے ہو اسلام میں دھوکہ نہیں دے رہے اگر تم صرف دھوکے کے طور پر تم نے کل میں شہادت ادا نہیں کیا ہے بلکہ اس کو تم نے صرف دل سے کہا ہے یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ بدنیتی سے نہیں کہا ہے زیرو لیول پر کہا ہے تب بھی یہ ہے کہ ایمان کی شاہراہ پر اب تم چل پڑے اب اگر عمل کرو گے ان تو تیر اللہ و لا کو میں نے اس لیے کہ یہ راستہ عمل کا راستہ رفتہ رستہ تمہیں ایمان تک لے جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں کرتے اگر جھوٹ بولتے ہو جھوٹا بہانہ بناتے ہو کچھ عرصے بعد جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو بچاتے ہو جان اور مال کو تو بچا بچا کے نہ کھسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہیں آئی نہ ساز میں ایمان کا تقاضا تو یہ ہے ہر سے بادہ باد جو حکم آئے میدان کے اندر جان کھپاؤ مال کھپاؤ لیکن یہ کہ اگر انسان اس سے کرنی کترائے گا تو قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو جائیں گے گویا کہ سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں یہ معاملہ ہوتا ہے جہاں اسلام ماحول میں ایک ڈائنیمک حیثیت میں ایک تحریک کی حیثیت سے موجود ہو جو شخص اسلام لانے کا دعوی کرے گا یا وہ آگے بڑھے گا یا پیچھے ہٹے گا یہ درمیانی جگہ پر کھڑا رہنا ممکن نہیں ہے یہ درمیانی جگہ پر کھڑا رہنا جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ اسلام بس ایک نسلی ایک عقیدہ بن کر رہ گیا ہے ایک متوارس عقیدہ بن کر رہ گیا ہے کوئی ڈائنیمک کانسیپٹ اس کا موجود ہی نہیں بہت کم لوگ ہیں جن کے سامنے اسلام کا حرقی تصور اور تحریکی تصور آیا ہے ورنہ امت کے 99 فیصد افراد وہ ہیں جن کے نزدیک ایمان کا ایک بڑا سٹیٹک سا اور بڑا جامد سا تصور ہے کہ بس کچھ چیزوں کو مان لینا اور اگر بڑی توفیق ہو جائے تو کوئی نماز روزہ کر لینا یہ بھی بڑی